ٹوک کا موسم روش روش ہے وہی انتظار کا موسم نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم گراں ہے دل پہ غم روزگار کا موسم ہے آزمائش حسنِ نگار کا موسم خوشا نظارہ رخسار یار کی ساتھ خوشا قرار دل بے قرار کا موسم حدیث بادہ و ساقی نہیں تو کس مصرف خرا میں ابر سرے کو کا موسم نصیب صحبت یارہ نہیں تو کیا کیجیے یہ رقص سایہ سر و چنار کا موسم یہ دل کے داغ تو دکھتے تھے یوں بھی پر کم کم کچھ اب کے اور ہے ہجران یار کا موسم یہی جنوں کا یہی تو توقار کا موسم یہی ہے جبر یہی اختیار کا موسم کفس ہے بس میں تمہارے تمہارے بس میں نہیں چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم صبا کی مستی صبا کی مست خرامی تہ کمن نہیں اسیر دام نہیں ہے بہار کا موسم بلا سے ہم نے نہ دیکھا اور دیکھیں گے فروغے گلشنوں سوتے ہزار کا موسم تیرا جمال نگاہوں میں لے کے اٹھا ہوں نکھر گئی ہے فضا تیرے پیرہن کی سی نسیم تیرے شبستہ سے ہو کے آئی ہے میری سحر میں مہک ہے تیرے بدن کی سی سر مختل قوالی کہاں ہے منزل راہ تمنا ہم بھی دیکھیں گے یہ شب ہم پر بھی گزرے گی یہ فردہ ہم بھی دیکھیں گے ٹھہرے دل جمال روئے زیبا ہم بھی دیکھیں گے ذرا سیکل تو ہو لے تشنگی بادہ گساروں کی دبا رکھیں گے کب تک جوش صحبا ہم بھی دیکھیں گے اٹھا رکھیں گے کب تک جام و مینا ہم بھی دیکھیں گے تو چکے محفل میں اس کوئے ملامت سے کسے روکے گا شور پندے بھیجا ہم بھی دیکھیں گے کسے ہے جا کے لوٹ آنے کا یارہ ہم بھی دیکھیں گے چلے ہیں جا نوئیما آزمانے آج دل والے وہ لائیں لشکرے اغیار و آدا ہم بھی دیکھیں گے وہ آئیں تو سر مقتل تماشا ہم بھی دیکھیں گے یہ شب کی آخری سات گراں کیسی بھی ہو ہمدم جو اس ساتھ میں پنہا ہے اجالا ہم بھی دیکھیں گے جو فرق صبحوں پر چمکے گا تارا ہم بھی دیکھیں گے تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے جنوں میں جتنی بھی گزری وقار گزری ہے اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے ہوئی ہے حضرت ناسے سے گفتگو جس شب وہ شب ضرور سرے کوئے یار گزری ہے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے نہ گل کھلے ہیں نہ ان سے ملے نہ میں پی ہے عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے چمن پہ غارت گلچی سے جانے کیا گزری کفت سے آج صبا قرار گزری ہے تمہاری یاد کے جب زخم بھرنے لگتے ہیں کسی بہانے تمہیں یاد کرنے لگتے ہیں سے یار کے عنوان اکھرنے لگتے ہیں تو ہر حریب میں گیسو سمرنے لگتے ہیں ہر اجنبی ہمیں محرم دکھائی دیتا ہے جو اب بھی تیری گلی سے گزرنے لگتے ہیں صبا سے کرتے ہیں غربت نصیب ذکر وطن تو چشمے صبحوں میں آنسو ابھرنے لگتے ہیں وہ جب بھی کرتے ہیں اس نت کو لب کی بخیا گری فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں در کفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترنے لگتے ہیں ہمارے دم سے ہے کوے جنوں میں اب بھی خجل ابائے شیخ و قبائے امیر و تاج شہی ہمی سے سنت منصور و قیس زندہ ہے ہمیں سے باقی ہے گل دامنی و گلے ہی شفق کی راکھ میں جل بج گیا ستارہ آئے شام شب فراق کے گیسو فضا میں لہرائے کوئی پکارو کہ ایک عمر ہونے آئی ہے فلک کو قافلائے روز و شام ٹھہرائے یہ زد ہے یادِ حریفہ نے بادہ پیما کی کہ شب کو چاند نہ نکلے نہ دن کو ابرائے صبا نے پھر درِ زندہ پہ آ کے دی تک سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے تمہارے حسن کے نام سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام بکھر گیا جو کبھی رنگ پیر ہن سرے بام نکھر گئی ہے کبھی صبح دوپہر کبھی شام کہیں جو قامت پہ سج گئی ہے قبا چون میں سرود و سنوبر سمر گئے ہیں تمام بنی بسات غزل جب ڈبو لیے دل نے تمہارے سایہ رخسار و لب میں ساغر و جام سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام تمہارے ہاتھ پہ ہے تابش ہنا جب تک جہاں میں باقی ہے دلداری عروث سخن تمہارا حسن جواں ہے تو مہرباں ہے فلک تمہارا دم ہے تو دم ساز ہوائے وطن اگرچہ تنگ ہیں اوقات سخت ہیں آلام تمہاری یاد سے شیریں ہیں تلخیے ایام سلام لکھتا ہے شاعر تمہارے حسن کے نام ترانہ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں اب زندانوں کی خیر نہیں جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے کٹتے بھی چلو بڑھتے بھی چلو بازو بھی بہت ہیں سر بھی بہت چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل ہی پہ ڈالے جائیں گے اے ظلم کے ماتو لب کھولو چپ رہنے والو چپ کپ تک کچھ حشر تو ان سے اٹھے گا کچھ دور تو نہ لے جائیں گے عز اہل ستم کی بات کرو عشق کے دم قدم کی بات کرو بزم اہل طرف کو شرماؤ بزم اصحاب غم کی بات کرو بزم ثروت کے خوش نشینوں سے عظمت چشم نم کی بات کرو ہے وہی بات یوں بھی اور یوں بھی تم ستم یا کرم کی بات کرو خیر ہیں اہل درد جیسے ہیں خیر ہیں اہل دیر جیسے ہیں آپ اہل حرم کی بات کرو ہجر کی شب تو کٹی جائے گی روز وسل سنم کی بات کرو جان جائیں گے جاننے والے فیض فرہاد و جم کی بات کرو نظر سودا فکر دلداری گلزار کروں یا نہ کروں ذکر مرغان گرفتار کروں یا نہ کروں قصہ سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں شکوائے تار شکوائے یار دار کروں یا نہ کروں جانے کیا وضع ہے حورس میں وفاقی یہ دل وض دی پہ اسرار کروں یا نہ کروں جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل حوث مدھے زلفو لب و رخسار کروں یا نہ کروں یوں بہار آئی ہے ام سال کے گلشن میں صبا پوچھتی ہے گزر اس بار کرو یا نہ کروں گویا اس سوچ میں ہے دل میں لہو بھر کے گلاب دامن و جیب کو گلنار کرو یا نہ کروں ہے فقط مرغے غزل خاں کہ جسے فکر نہیں متدل گرمی گفتار کرو یا نہ کروں دوش ایک تازہ ہیں ابھی یاد میں ایساکیے گلفام وہ اکثر رقیار سے, سے لہکے ہوئے ایام وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کی ساتھ وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام امید کے لو جاگا غم دل کا نصیبہ لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ ہینا کی اس درد سے بہے گا تیری رفتار کا سیم اس راہ پہ پھوٹے گی شفق تیری کبا کی اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری کبھا کی پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی جب فکرے دلو جا میں فغاں بھول گئی ہے ہر شب و سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دستے صبا کو ڈالی ہیں کبھی گردنِ مہتاب میں باہیں چاہا ہے اسی رنگ میں للا وطن کو تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں ڈھونڈی ہیں یوں ہی شوق نے آسائش منزل رخسار کے خم میں کبھی کاکل کی شکن میں اس جان جہاں کو بھی یوں ہی قلب و نظر نے ہنسنس کے صدا دی کبھی رو رو کے پکارا پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے ہر درد کو اجیالا ہر غم کو سنوارا واپس نہیں پھیرا کوئی فرما جنوں کا تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جاں راحت تن صحت داما سب بھول گئیں مصلحتیں اہل حوث کی اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشائے ممبر کڑکے ہیں بہت اہل حکم کم بر سر دربار چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام چوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل ہر داغ ہے اس دل میں بج اس داغ ندامت. گرانیے شب ہجران دو چند کیا کرتے علاج درد تیرے درد مند کیا کرتے وہیں لگی ہے جو نازوخ مقام تھے دل کے یہ فرق دستے عدو کے گزند کیا کرتے جگہ جگہ پہ تھے ناسے تو کو بکو دل بر انہیں پسند انہیں ناپسند کیا کرتے ہمیں روک لیا پنجائے جنوور نہ ہمیں اسیر یہ کوتح کمند کیا کرتے جنہیں خبر تھی کہ شرط نوا کیا ہے وہ خوش خوشنوا گلائے قید و بند کیا کرتے گلوے عشق کو دار و رسن پہنچ نہ سکے تو لوٹ آئے ترے سر بلند کیا کرتے وہی ہے دل کے کرائن تمام کہتے ہیں وہی خلش کے جسے تیرا نام کہتے ہیں تم رہے ہو کہ بجتی ہے میری زنجیریں نہ جانے کیا میرے دروبام بام کہتے ہیں یہی کنارے فلک کا سیاترین گوشہ یہی ہے مطلع ماہ تمام کہتے ہیں پیو کہ مفت لگا دی ہے خون دل کی کشید گراں ہے اب کے میں لالا فام کہتے ہیں فقیہ شہر سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں نوائے مرغ کو کہتے ہیں افزیان چمن کھلے نہ پھول اسے انتظام کہتے ہیں کہو تو ہم بھی چلیں فیض اب نہیں سرے وہ فرق مرتبہ خاص و عام کہتے ہیں رنگ پیراہن کا خوشبو زلف لہرانے کا نام موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام دوستو اس چشم و لب کی کچھ کہو جس کے بغیر گلستان کی بات رنگی ہے نا خانے کا نام پھر نظر میں پھول کے دل میں پھر شم میں جلیں پھر تصور نے لیا اس بزم میں جانے کا نام دل بری ٹھہرا زبان خلق کلوانے کا نام اب نہیں لیتے پری روح زلف بکھرانے کا نام اب کسی لیلا کو بھی اقرار محبوبی نہیں ان دنوں بدنام ہے ہر ایک دیوانے کا نام محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے فیض سے رند کا ساقی کا میں کا خم کا پیمانے کا نام ہم سے کہتے ہیں چمن والے غریبان چمن تم بھی کوئی اچھا سا رکھ لو اپنے ویرانے کا نام فیض ان کو ہے تقاضۂ وفا ہم سے جنہیں آشنا کے نام سے پیارا ہے بیگانے کا نام نوہا مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں تھیں اس میں بچپن تھا میرا اور میرا عہد شباب اس کے بدلے مجھے تم دے گئے جاتے جاتے اپنے غم کا یہ دمکتا ہوا خوں رنگ گلاب کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیضوں کا حساب آخری بار ہے لو مان لو ایک یہ بھی سوال آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایو سے جواب آ لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب اٹھارہ جولائی باون ایرانی طلبہ کے نام جو امن اور آزادی کی جد و جہد میں کام آئے یہ کون سخی ہیں جن کے لہو کی اشرفیاں چھن چند چھن چھن دھرتی کے پہم پیاسے سے کشکول میں ڈھلتی جاتی ہیں کشکول کو بھرتی جاتی ہیں یہ کون جواہیں ارضِ عجم یہ لکلٹ جن کے جسموں کی بھرپور جوانی کا کندن یوں خاک میں ریزا ریزا ہے یوں کوچا کوچا بکھرا ہے اے عرض عجم اے عرض عجم کیوں نوچ کے ہنسنس ہنس پھینک دیے ان آنکھوں نے اپنے نیلم ان ہونٹوں نے اپنے مرجا ان ہاتھوں کی بیکل چاندی کس کام آئی کس ہاتھ لگی اے پوچھنے والے پردیسی یہ تفل و اس نور کے نورس موتی ہیں اس کی کچی کلیاں ہیں جس میٹھے نور اور کڑوی آگ سے ظلم کی اندھی رات میں پھوٹا صبح بغاوت کا گلشن اور صبح ہوئی من من تن تن اور ان جسموں کا چاندی سونا ان چہروں کے نیلم مرجاں جگمگ جگمگ رخشاں رخشاں جو دیکھنا چاہے پردیسی پاس آئے دیکھے جی بھر کر یہ زیست کی رانی کا جھومر یہ ام کی دیوی کا کنگن دل میں اب یوں تیرے بھولے ہوئے غم آتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے کعبے میں صنم آتے ہیں ایک ایک کر کے ہوئے جاتے ہیں تارے روشن میری منزل کی طرف تیرے قدم آتے ہیں رکھ سے میں تیز کرو ساس کی لہ تیز کرو سوئے میں خانہ سفیران حرم آتے ہیں کچھ امی کو نہیں احسان اٹھانے کا دماغ وہ تو جب آتے ہیں ما الب کرم آتے ہیں اور کچھ دیر نہ گزرے شب فرقت سے کہو دل بھی کم دکھتا ہے وہ یاد بھی کم آتے ہیں اگست انیس سو باون روشن کہیں بہار کے امکان ہوئے تو ہیں گلشن میں چاک چند غریباں ہوئے تو ہیں اب بھی خزاں کا راج ہے لیکن کہیں کہیں گوشے رہے چمن میں غزل خاں ہوئے تو ہیں ٹھہری ہوئی ہے شب کی سیاہی وہیں مگر کچھ کچھ سحر کے رنگ پر افشاں ہوئے تو ہیں ان میں لہو جلا ہو ہمارا کہ جان و دل محفل میں کچھ چراغ فروزاں ہوئے تو ہیں ہاں کچ کرو کلا کہ سب کچھ لٹا کے ہم اب بے نیاز گردش دوراں ہوئے تو ہیں اہل کفس کی صبح چمن میں کھلے گی آنکھ بادِ صبا سے وعدہ و پیما ہوئے تو ہیں ہے دشت اب بھی دشت مگر خون پاس فیض سیراب چند خارے مغلا ہوئے تو ہیں نثار م... میں تیری گلیوں کے نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے اے ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظمیں بست و کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد بہت ہے ظلم کے دستے بہانہ جو کے لیے جو چند اہل جنوں تیرے نام لیوا ہیں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 تو ہم نے جانا ہے کہ اب شہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی غرض تصورے شام و سحر میں جیتے ہیں گرفتے سایہ دیوار و در میں جیتے ہیں یوں ہی ہمیشہ الجھتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ ان کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نئی یوں ہی ہمیشہ کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول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 یہ چار دن کی خدائی تو کوئی بات نہیں جو تس سے عہد وفا استوار رکھتے ہیں علاج گردش لل و نہار رکھتے ہیں اب وہی اب وہی حرف جنوں سب کی زبان ٹھہری ہے جو بھی چل نکلی ہے وہ بات کہاں ٹھہری ہے آج تک شیخ کے اکرام میں جو شی حرام او وہی دشمنیں دیں راحت جاں ٹھہری ہے ہے خبر گرم کے پھرتا ہے گریزاں ناسے سے گفتگو آج سرے کوے بتا ٹھہری ہے ہے وہی عارض لیلا وہ عشیریں کا دہن نگے شوق گھڑی بھر کو جہاں ٹھہری ہے وصل کی شب تھی تو کس درجہ صبح گزری تھی ہجر کی شب ہے تو کیا سخت گراں ٹھہری ہے بکھری بار تو ہاتھ آئی ہے کب موج شمیم دل سے نکلی ہے تو کب لپ فوگاں ٹھہری ہے دست سیاد بھی عاجز ہے کف گلچی بھی بوئے گل ٹھہری نہ بلبل کی زباں ٹھہری ہے آتے آتے یوں ہی دمبر کو رکی ہوگی بہار جاتے جاتے یوں ہی پلور کو خزان ٹھہری ہے ہم نے جو طرز فغاں کی ہے قفس میں ایجاد فیض گلشن میں وہی طرز بیان ٹھہری ہے